دن ہے تو ایسے ہی یہاں پر اس سے مراد دن ہے یہ بعض حضرات کا خود تو یہ مع معنی کر سکتے ہیں اس کا قسم ہے چاشت کے وقت کی یا قسم ہے دن دن کی قسم اب آگے لفر مارے ولی سجا اور رات کی قسم جب وہ, وہ چھا جائے رات کی قسم جب وہ چھا جائے یعنی تاریکی کامل ہو جائے کامل تاریکی ہو جائے حضرت حسن رضی اللہ تعالی نے سجا کا ترجمہ فرمایا اقبالہ بظلام اقبالہ بظلام تاریکی کے ساتھ آتی ہوئی رات کی قسم یعنی جو تاریکی کے ساتھ رات آتی ہے اس کی قسم یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی نے اس کا ترجمہ فرمایا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کا بھی یہی قول ہے اور بعض نے اس کا ترجمہ دہابا دہاب جاتی ہوئی رات یعنی جاتی رات کی قسم اس سے مراد جاتی رات حضرت عطا اور حضرت رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ ڈھانپ لینا ڈھانپ لینا یہ حضرت آتا اور حضرت رحی محمد اللہ نے ترجمہ کیا اور حضرت مجاہد رحمہ مح اللہ نے ٹھیک ہو جانا یہ مفسرین ہیں بڑے بڑے مفسرین کرام ان کے یہ تراجم ہیں ترجمے ہیں حضرت فطادہ اور ابن سکن رحیم اللہ نے اس کا ترجمہ کیا جب اس کی تاریخی ٹہر جائے کہ اس کے بعد اندھیرے میں زیادتی نہ ہو یعنی یہ اندھیرا رک جائے یعنی رات اپنے کمال کو پہنچ جائے یہ مختلف معنی ہے اس کے یہاں پر دو باتیں قابل غور ہے ایک یہ کہ قسمیں کیوں کھائی گئی اور دوسری بات یہ ہے کہ قسموں کے ساتھ واؤ قسم آگے زہا اور واؤ قسم لیل آگے لیل کا لگ دارا تو قسم کو لیل اور زہا کے ساتھ کیوں خاص کیا پہلی بات یہ قسم کیوں کھائی گئی تو جیسے شانی نزول کے اندر آپ نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کفار نے یہ بہتان باندھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ناراض ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا تو وہ لوگ ہوئے دعوی کرنے والے اور جو دعویٰ کرتا ہے اس کے ذمے یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے دعوی پر اپنے دعوی کو گواہوں سے ثابت کرے اگر مدعی کے پاس گواہ نہ ہو تو پھر جس پر دعویٰ کیا جاتا ہے یعنی مدعا علی, تو مطالعی قسم کھاتا ہے تو اس کی قسم پر مقدمے کا فیصلہ ہو جاتا ہے جیسا کہ حدیث کے اندر آپ نے سنا ہوگا البیہ نہ تو گواہ یہ مدعی کے اوپر ہے اور قسم یہ مدعل کے اوپر ہے تو اس مقدمے میں کفار نے اپنا دعویٰ پیش کیا تو اپنے دعوی کو گواہی سے ثابت نہ کر سکے تو اب اللہ رب و عزت جو یہاں مدعا علی ہے مدعا علی تو مدع کے ذمے قسم ہے تو اللہ رب العزت نے قسم کھائی تو دعوے کے رد کے لیے ایک قسم بھی کافی ہوتی ہے مگر یہاں دو قسمیں کھائی گئی ہے تاکید کے لیے تردید میں شدت پیدا کرنے کے لیے کہ ان کا جو دعویٰ ہے یہ بالکل شدت کے ساتھ اس کو رد کیا جاتا ہے یا یہ کہ کفار نے دو باتوں کا دعویٰ کیا تھا تو اس لیے دو قسمیں کھائی گئی ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے چھوڑ دیا اور دوسرا دعویٰ یہ تھا کہ آپ کا رب ناراض ہو گیا تو ان دونوں دعووں کو دونوں قسموں سے رد کر دیا کہ ولی وزا اور کی دا سجا سے دوسری بات آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ اس قسم کے انتخاب کے لیے ہا اور لیل کے الفاظ کیوں لے کر آئے زحا اور لہ سے جو قسم کھائی گئی ہے اس میں وفص نے مختلف تفاصر بیان کی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت ظاہر میں اپنی قدرت اپنی حکمت کی مختلف نشانیاں ظاہر کرتا ہے ظاہر کے اندر کبھی دن کبھی رات دن روشن تو کبھی رات تاریخ اور ان دونوں کی ترتیب کیا ہوتی ہے پہلے رات بعد میں دن پھر بعد میں رات تو ایک دوسرے کے بعد ان کو जाता جاتا ہے اگر سورج کی دھوپ اور روشنی کے بعد رات کی تاریخی کا آ جانا یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں اسی طرح اللہ کی ناراضگی کے اوپر ثبوت نہیں تو چند روز وہی نہیں آئی تو یہ اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی اختیار کر لی اللہ ناراض ہو گئے بلکہ جس طرح رات کے بعد روشن دن کا آنا ضروری ہے اسی طرح وحی کی چند روزہ بندش بعد وہی کا آنا ضروری ہے چند روز وہی بند ہو گئی تو چند دن گزرنے کے بعد اب وہی کا آنا ضروری ہے دوسری بات یہ ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی ہے کہ جس طرح دن اور رات مسلسل آتے ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی یہ بھی مسلسل رہے گی بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ جس طرح دن اور رات گھٹتے بڑھتے اور اس میں مختلف کیفیات آتی ہیں دن رات میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ کو کبھی غم کبھی خوشی کبھی ملال کبھی لوگ آپ کی تعریف کریں گے کبھی تعین کریں گے تو یہ زندگی کے اندر مختلف اور حالات آئیں گی اسے گھبرانا نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی گی پر یہ بات بھی سمجھے کہ اس صورت میں اور, کا وقت یہ پہلے آ رہا اور بعد میں آ رہا ہے اور پہلی صورت اس سے پہلی صورت میں آپ ذرا دیکھیں ولیلی اداشا و نہاری ادا, ادا تجلہ اس میں ذرا الٹ ہے اور اس سورت میں کیا ہے پہلے دن بعد میں رات اور ولیل میں پہلے رات بعد میں دن اس میں کیا وجہ ہے تو پہلی صورت میں جو پہلے لیل کا لفظ آیا اس کے بعد نہار کا لفظ آیا اس کی وجہ یہ ہے کہ رات واقع پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے اس لیے وہاں پر تو لیل کو پہلے ذکر کیا اور دن کو بعد میں لیکن یہاں پر جو وحرا کو پہلے ذکر کیا رات کو بعد میں یہ دن کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے ان کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ دن اور رات میں جو افضل ہے وہ دن ہے بعض مفسرین کا یہ قول ہے اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ سورہ واللیل میں اس سے پہلی صورت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل تھے چنانچہ اس صورت کو سورہ ابی بکر بھی کہتے ہیں اور اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل ہے اور اسی لیے اس کو سورت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں آفتاب نبوت سے پہلے آفتاب نبوت سے پہلے صدیق اکبر کا آئینہ بینور رات کی طرح تھا بینور رات کی طرح تھا اور انبیاء جو ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پیدائش سے باکمال تھے کمال کے تو پیدائش سے مال تاریخی تھی شبیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آئینے میں تو اس لیے پہلے تاریخ کو ذکر کے لیل کو ذکر کیا اور امبیال صلاحت واللام تو پیدائی سے ہی جگمگاتے ہیں آپ کی تجلیات اے ربانی کی وجہ سے کفر گناہوں کی تاریکیوں سے معصیت سے انبیاء کے دل مبرہ ہوتے ہیں تو اس لیے سب سے پہلے یہاں پر دن کو ذکر کیا جا جا رہا ہے تو معلوم ہوا کہ نور صدیقی تاریکی کے بعد آیا ہے اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا سے نور ہے اور جیسا کہ حدیث میں آیا ہے اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا فرمایا یہ بھی اس کے اندر مختلف خوال ہے اس کو ذرا ذہن نشین کر لیجئے باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے کوئی بات سے مجھے نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں جی یہاں تک کوئی بات سے مجھے نہ آئی ہو پوچھ سکتے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ